ہم کوات بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ سلام علام اللہ نبی جب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أجها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله لذينه آج کے درس کا آغاز سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سے کیا جا رہا ہے اور ذکر وہی غزب عہد کا چل رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے کافروں کی بات مان کر چلو گے یردو کم اللہ قاب تو وہ تمہیں پچھلے پیروں واپس کر دیں گے فتح قلیبو خاصرین پھر تم گھاٹے میں پڑھ کر رہ جاؤ گے جیسا کہ پہلے آپ سن چکے کہ جب مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی تو بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مشورہ دیا کہ اب ہونا یہ چاہیے کہ پرانے دین کی طرف ہم واپس چلے جائیں جیسے کل کے منافق ایسی باتیں کرتے تھے ایسے ہی آج کے منافق بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان تو بس ختم ہو چکے اور مسلمان حکمران وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں لہذا اب کفر کے سامنے سر جھکائے بغیر چارہ نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں پچھلے پیروں واپس کر دیں گے اور تم ایمان جیسی عظیم ترین نعمت سے محروم ہو جاؤ گے اور یہ سراسر خسارہ ہے ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا خسارہ وہ ایمان سے محرومی ہے بل اللہ مؤ تمہارا دوست تو بس اللہ ہے وہ خیر اللہ سرین اور وہ بہترین مددگار ہے سن القی فیقلو بلدین کفر الرقبہ بما اشرک بلّہ ہم ابھی کافروں کے دل میں روب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا معلوم یونزر بھی سلطانہ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اللہ نے فرمایا کہ ہم کافروں کے دل میں ان کے شرک کی وجہ سے روب ڈال دیں گے یہ امر حیرت انگیز ہے کہ غزوہ احد میں بظاہر مشرقین کا لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر وہ چاہتے تو معذ اللہ مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ سکتے تھی اور معذ اللہ مسلمانوں کا قلعہ کما کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کے دل میں روک ڈال دیا اور انہیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی اور وہ واپس چلے گئے اور بجائے اس کے کہ مشرقین مدینہ کی طرف آگے بڑھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کا تعاقب کیا آپ اندازہ کیجئے کہ ستر صحابہ شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہیں دندان مبارک شہید ہوئے سر مبارک میں خود کی کڑیاں گس گئی اور رخسار پر بھی زخم آئے لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم ان کا تعاقب کریں گے ان کو نہیں چھوڑیں گے چنانچے مدینہ منورہ سے آٹھ میل دور الاسد کے مقام تک حضور نے ان کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگتے ہوئے مکہ کی طرف چلے گئے اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک قیام فرمایا اور آتے ہوئے دشمن کے ایک سپاہی کو بھی گرفتار کر کے لے آئے اور گویا کے بتا دیا کہ ہم نے شکست تسلیم نہیں کی آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں یہ جو نفیاتی طور پر مرعوب ہو جانا یا دوسرے کو خوف زدہ کر دینا یہ ایک اہم حربہ ہوتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خطیب تھے تو بے مثال تھے اور مربی تھے تو بے مثال تھے قاضی تھے تو بے مثال تھے اور اولاد کے باپ تھے تو بے مثال تھے بیویوں کے شوہر تھے تو بے مثال تھے تاجر تھے تو بے مثال تھے اور دوست تھے تو بے مثال تھے تو اسی طریقے سے آپ میدان جنگ میں سپا سلار تھے تو بے مثال تھے اور بدر سے لے کر آخری جنگ تک آپ دیکھیں جس انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی میدان جنگ میں قیادت کی ہے اس سے بہتر طریقے سے کوئی قیادت کر نہیں سکتا تھا اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی انسان کسی ایک شعبے میں تو بڑا با کمال ہوتا ہے لیکن دوسرے شعبے میں بالکل کمزور ناکام ایک تاجر ہے بہت اچھا تاجر لیکن وہ دو لفظ کاغذ پر لکھ نہیں سکتا لکھنا نہیں جانتا ادب سے نہ آشنا ہے شاعری سے نہ آشنا ہے ایک لکھنا جانتا ہے تقریر کرنا نہیں جانتا تقریر کرنا جانتا ہے تدریس نہیں جانتا تدریس جانتا ہے تربیت اور ارشاد میں بہت کمزور ہوتا ہے ایک تربیت اور ارشاد میں بڑا ماہر ہے لیکن تجارت میں بالکل ناکام ہے ایک عابد و زاہد اور صوفی باسفہ ہے لیکن میدان جنگ سے اس کو کوئی تعلق نہیں بلکہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ جو صوفیہ ہوتے ہیں اللہ نہ کہے یہ بعد لوگوں کا خیال ہے میرا خیال نہیں ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جتنا بڑا صوفی اتنے ہی زیادہ میدان جنگ سے بھاگنے والا اور کمزور یا ڈرپوک یہ لوگوں کا خیال لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ہر شعبے میں بے مثال صوفی ہونے کے اعتبار سے دیکھیں عابد اور زاہد ہونے کے اعتبار سے دیکھیں اللہ کے سامنے رونے اور گڑ کے اعتبار سے دیکھیں انسانوں کی تربیت اور تزکیہ کے اعتبار سے دیکھیں معاملات کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی بے مثال اور میدان جنگ کے سپاہی ہونے کے اعتبار سے فوجی ہونے کے اعتبار سے اور سپا سلان ہونے کے اعتبار سے بھی آپ بے مثال تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان جو کہ اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے شکست سے دو چار ہو گئے نفسیاتی طور پر ان کو قوت اور طاقت دی جائے اور ان کے ذہنوں میں بٹھایا جائے کہ کافر اور مشرک ہم پر حاوی نہیں ہیں اور ہو نہیں سکتے تو ہم ان کا تعاقب کریں گے تو حضور نے تعاقب کیا اور ایسا نہیں کہ ایک دو میل تک رسمی طور پر تعاقب کیا ہو پورے آٹھ میل دور آپ گئے ہیں ہمراہ الاسد کے مقام تک ان کا تعاقب کرتے ہوئے اور ان کے ایک بندے کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں تو یوں نفسیاتی طور پر ایک جو خوف سا تھا وہ دلوں سے نکال دیا اور, مسلم اور مسلمانوں کے دشمن پر ایک روپ ڈال دیا تو اللہ فرمات فی کی فیقلو بلدین کفر رعبا ہم کافروں کے دل میں روک ڈال دیں گے کیوں ان کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی وجہ سے یہ تو ایک جزی واقعہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا غزہ احد کے بعد عمومی طور پر بھی جو مشرک ہے وہ بزدل ہوتے ہے اور مومن جو سچا مومن ہے وہ بہادر ہوتا ہے اس لیے کہ مشرق دنیا پرست ہوتے دنیا کا پجاری اور جان لیجئے جو شخص جتنا زیادہ دنیا سے محبت کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ بزدل اور کمزور ہوگا اور جو جتنا زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ جری اور بہادر ہوگا یہ جو مسلمان کا عقیدہ ہے کہ میرا مالک بھی اللہ میرا خالق بھی اللہ میرا رازق بھی اللہ اور زندگی اور موت کا نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں اور اگر اللہ کے دین کے لیے میں جان دے دوں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے فض تو رب القعبہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو جاؤں گا اگر اللہ کے دین کے لیے میری جان قبول کر لی جائے اور یہ جو شہادت کا مقام اور مرتبہ ہے، مسلمان کی نظر میں اور پھر یہ جو خیال ہے کہ دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے اور یہ کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بچوں کو پالنے والا اللہ ہے یہ عقیدہ مسلمان کو جری کرتا ہے اور ان میں سے ایک ایک چیز کی سوچ میرے بچوں کا کیا بنے گا اور دنیا کی لذتیں دنیا کی راہتے ان کی دل میں قدر یہ انسان کو اندر سے بزدل بنا دیتی ہے تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں, ہم کافروں کے دل میں روک ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا جس کے لیے کوئی دلیل نہیں باہ منار اور ان کا ٹھکانا دو ذخیر وبیسا مس وین اور وہ کیسی بری جگہ ہے ظالموں کے لیے یہاں مشرق کو کہا جا رہا ہے ظالم شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ نے خود فرمایا ان شرک کا عظیم اور ویسے عربی میں کہتے ہیں کہ ظلم کا معنی ہوتے ہے وز فی غیر محلی ہی کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دینا یہ ہے ظلم اللہ نے پشانی بنائی تھی اپنے سامنے جھکانے کے لیے اور یہ بے وقوف جھکاتا پھرتا ہے مٹی پتھر لکڑی اور لوہے اور تانبے پیتل کی بنی ہوئی مورتیوں کے سامنے تو یہ ظلم یہ جھکاتا ہے قبروں کے سامنے یہ پشانی کو جھکاتا ہے درختوں کے سامنے اور یہ پشانی کو جھکاتا ہے انسانوں کے سامنے تو یہ ظلم اور اس اعتبار سے بھی شرک ظلم ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا اشرف المخلوقات مخلوقات میں سے اشرف اعلی افضل اور یہ جھکتا ہے مخلوق کے سامنے اللہ کہتا تو تو مخلوق سے اشرف ہے اعلی ہے افضل ہے یہ جو کچھ پیدا کیا میں نے تیرے لی پیدا کیا هو جو کچھ ہے یہ سب تمہارے لیے چاند سورج تمہارے لیے یہ زمین تمہارے لیے ندی نالے تمہارے لیے یہ ہوا کا نظام تمہارے لیے یہ بادلوں کا برسنا تمہارے لیے یہ چرند پرند درن یہ تمہارے لیے یہ سارے مظاہر کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں پیدا کیا اپنے لیے مماخلت الجنہ بل انسا اللہ لیا تو جس چیز کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا تم اسی کو اپنا حاجت روا مانتے ہو اپنا مشکل کشا مانتے ہو تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا تو اس لیے اللہ مشرق کو ظالم قرار دیتے ہیں وَلَقَدْ صَدقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا استحسو نہ جب تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے یہ اس پروپیگنڈے کی تردید ہے جو کیا جا رہا تھا کہ اللہ کی مدد کہاں گئی اللہ کی مدد کہاں گئی کہنے والے کہتے تھے منافق کہتے تھے ضعیفان کہتے تھے مشرق کہتے تھے کہاں گئی اللہ کی مدد تم کہتے تھے فرشتے اتریں گے اور فتح ہمارا مقدر ہے کہاں گئی اللہ کی مدد کہاں گے اللہ کے وعدے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا تم انہیں قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے ایسا ہوا غزوہ احد کی ابتدا میں مسلمان چھا گئے مشرقین پر اور مشرقین میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تعاقب کیا گیا وہ بھاگنے لگے لیکن پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے کمزوری بھی کھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس کی نافرمانی کی تو اللہ کی مدد ہٹ گئی اللہ کی مدد جو وعدہ تھا وہ اللہ نے پورا کیا لیکن جب خود نافرمانی کی ڈبلو اللہ کی مدد کا وعدہ مشروط تھا شرط کے ساتھ تم اطاعت کرو گے اور جو اصول جنگ ہیں انہیں اختیار کرو گے اور اللہ کے نبی نے جو طریقہ تمہیں بتایا اس پر قائم رہو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی لیکن اگر ایسا نہ کیا تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا ازا فشل تم یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور پڑ گئے و تنازع تم فل اور رسول کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے وہ اصئی تم ممبادی ماں ارا کما تو اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو وہ چیز دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے جو تم پسند کرتے تھے تم چاہتے تھے فتح تم چاہتے تھے اپنا غلبہ اور مشرقین کی مغلوبیت تو اللہ نے وہ تمہیں دکھا دیا لیکن جب تم نے نافرمانی کی جھگڑا کیا اور کمزوری دکھائی تو اللہ کی مدد ہٹ گئی یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا کہ یہ بات ذہن سے نکال دو کہ ہم چاہے اصول و ضوابط کی پیروی کریں یا نہ کریں فتح تو ہمارا مقدر ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ نے یہ بات ذہن سے نکال دی میں نے عرض کیا پہلے آپ سن چکے اتنا طویل تبصرہ اللہ نے قرآن کریم میں کسی جنگ پر کسی غزوہ پر نہیں کیا جتنا طویل تبصرہ اللہ پاک نے غزوہ احد پر کیا ہے تاکہ ایک ایک کمزوری وہ سامنے لا کر دکھا دی جائے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم اصول و ضوابط کی پیروی نہیں کریں گے مگر چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے فتح ہماری ہوگی نہیں تمہیں اصول و ضوابط کی پیروی کرنی ہوگی جو طریقہ بتایا گیا اسے اختیار کرنا ہوگا تب کامیابی ملے گی اور یہ جان لیجیے ایسا نہیں ہے کہ چونکہ یہ دکان مسلمان نے کھولی ہے لہذا اس دکان کو چلنا ہی چاہیے اس لیے کہ اس کا کھولنے والا مسلمان ہے اگر چہ وہ بدیاں کرے اگر چہ وہ جھوٹ بولے اگرچہ وہ ملاوٹ کرے اگر چہ وہ گاہکوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے اگرچہ وہ دو نمبر کام کرے تو اس کی دکان اس کی تجارت اس کی فیکٹری چلنی چاہیے نہیں کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے ہر صورت میں اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے نہیں تمہیں بھی اصول و ضوابط کی پیروی کرنی ہوگی صرف اسلام کی طرف نسبت یہ کافی نہیں ہے اللہ نے فتح کے بھی کچھ اسباب رکھے ہیں اور شکست کے بھی اسباب رکھے ہیں تو اسباب فتح اپنی طاقت کی حد تک اختیار کرنا ضروری ہے جو بھی جنگ میں فتح کے اسباب ہیں اپنی حد تک اختیار کرنا اس کے بعد اللہ پر توکل ہے جو لوگ توکل کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ تیاری کچھ بھی نہ کی جائے اسباب بالکل اختیار نہ کیے جائیں تو وہ توکل کے مفہوم کو سمجھے ہی نہیں ہیں بس اوقات ہمیں یہ چیز دھوکے کا شکار کر دیتی ہے ہم فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو جان لی دیئے میرے بھائیوں میری بہنوں ہم بھی چاہتے ہیں الحمدللہ ہمارے دل میں یہ ہے آرزو اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے لیکن جو غلبے والے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے جہاد کی تیاری ضروری ہے جہاد کے لیے جن آلات کی ضرورت ان آلات کا بقدر استطاعت مہیا کرنا ضروری ہے جو جنگ کے اصول ہیں اور جنگ کی تیاری کا جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے صرف نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوگا صرف نعرے لگانے سے جو شیلے نعرے لگا دینے سے کچھ نہیں ہوگا میں آپ حضرات کو کہوں مدری مسجد میں جمع ہو اور بڑا مقدس مقام ہے اور ہم قرآن پڑھنے والے ہیں اور سارے نمازی ہیں اور اللہ کا نام لینے والے ہیں دعا کرو اور چلو اٹھو اور جا کر باہر نکل کر حملہ کر دو اور یہاں کراچی میں اسلام کی بہاریں آ جائیں گی نہیں بھائی ایسا نہیں ہے اس کے لیے ایک مکمل طریقہ کار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال تک مکہ میں محنت کی ہے پھر مدینہ میں محنت کی ہے مسلسل ایک عمل ہے تب جا کر اللہ پاک نے اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ وہ عطا فرمایا ہے تو یہ بات ذہن سے نکالی جا رہی ہے کہ ایسا مت سمجھو کہ تم جھگڑو تو بھی فتح تمہاری نافرمانی کرو تو بھی فتح تمہاری اور کمزوری دکھاؤ تو بھی فتح تمہاری نہیں ایسا نہیں ہوگا من کم منوری دنیا میں من کم منورید تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں اللہ اکبر آپ سن چکے جب کفار بھاگے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے تو جن کو پہاڑی کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ نےتبن جبیر عنہ کی قیادت میں متعین کیا تھا وہ بھی بھاگ آئے مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے اور بظاہر یہ دنیا داری نہیں تھی مال غنیمت کا جمع کرنا یہ بظاہر داری نہیں تھی اور دنیا کا ارادہ اور دنیا کی طلب نہیں تھی اس لیے کہ مال غنیمت میں تو اصول یہ ہے کہ سب کو جمع کیا جاتا ہے اور آخر میں پھر مجاہدی مجاہدین میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے ایسا تو نہیں کہ جو جتنا چاہے جمع کر لے وہ اس کا ایسا تو نہیں ہے تو اس لیے ان کو تو حصہ ملنا ہی تھا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا طلبی تھی دنیا داری تھی ہم نہیں کہہ سکتے لیکن سورتن ایسا تھا کہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے سورتن اور صحابہ اکرام جیسی محترم ہستیوں کا صورت کے اعتبار سے بھی دنیا کے پیچھے پڑنا اللہ کو پسند نہیں آیا اللہ نے تو اس جماعت کو اٹھایا تھا کیسرو کسرا جیسی سپر پاور کو شکست دینے کے لیے اور پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑنے کے لیے اس لیے ان کے اندر سے ظاہری طور پر بھی جو دنیا طلبی تھی اس کو نکالنا ضروری تھا کہ اس لیے اللہ نے تبصرہ فرمایا من کم میوری دنیا تم میں سے بعض وہ ہے جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے بعض وہ ہے جو آخرت چاہتے ہیں ثم انہم پھر اللہ نے تمہیں ان سے ہٹا لیا لیا بتا لیا کم تاکہ پوری آزمائش کرے اللہ کہتے تمہیں ان سے ہٹا لیا پہلے تم غالب آ رہے تھے اور پھر جب خالد ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو مغلوب ہو گئے تم ان سے ہٹ گئے اور انہوں نے تمہارے اوپر چڑھائی کر دی یہ کیا تھا اللہ کہتے ہیں یہ عذاب نہیں تھا یہ ابتلا تھی کافر پر یہ چیز آتی ہے تو عذاب اور مسلمان پر یہ چیز آئے تو ابتلا اور ابتلاہ اللہ کے نبیوں کی بھی ہو سکتی ہے آزمائش اللہ کے نبیوں کی بھی ہو سکتی ہے اللہ نے تو اس کائنات کو پیدا ہی کے کیلئے کیا تبارک اللہ بیدیہ الملک بہو علیہ کل شئی قدید اللہ خلق الموت بل حیاتا لیبلوکم ایوکم احسن عمل انا جعلنا ما علی الارض سینط اللہ لنبلوہم ایہم ابتلا اللہ کہتے ابراہیم کو میں نے ابتلا میں ڈالا تو ابتلا تو اللہ کے نبیوں کی بھی ہو سکتی ہے اللہ کے ولی بھی ابتلا میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو اللہ فرماتے یہ اس لیے تھا تاکہ پوری آزمائش کرے پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے ولقد افا ان اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو میں نے صحابہ کو معاف کر دیا براہ خطاب کیا ولقد افا ان تمہیں معاف کر دیا یہ غلطی میں نے معاف کر دی اللہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ کل کلا صحابہ کے اس عمل کی وجہ سے کوئی ان پر تنقید نہ کرے ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ صحابہ کرام پر آج قلم اٹھا کر یا زبان اٹھا کر تنقید کرنا شروع کر دے کسی کو حق حاصل نہیں اللہ نے ایک طرف ان کی غلطی کا ذکر کیا اور دوسری طرف اپنی معافی کا بھی ذکر کر دیا بلاکدا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ نے جگہ جگہ صحابہ کرام کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی کہیں پر فرمائے کہ الائے کا حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے کہیں پر فرمائے کہ الائے کا ہم یہی ہیں سچے یہ سچوں کی جماعت ہے کہیں پر فرمایا کہ ردی اللہ ان ہوں اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اور کہیں پر فرمایا کہ الكفار روحما اوبین مکافروں کے لیے سخت آپس میں مہربان جگہ جگہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی لہذا ہم میں سے کسی کو ان پر جرا کرنے اور تنقید کا حق حاصل نہیں ہے بعض لوگ جو شروع کر دیتے ہیں ہے تو معاویہ پر تنقید کرنا اور دوسرے صحابہ پر تنقید کرنا تو یہ ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے صحابہ کا بغض یہ ایمان سے محروم کرنے والی چیز ہے میرے بھائیوں کسی صحابی کا بھی بغض ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے تو اللہ فرماتے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا فضل علی المؤمنین اور اللہ ایمان والوں پر فضل والا ہے اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْبُونَ عَلَىٰ أَحْدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوْكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ یاد کرو جب تم چڑے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور اللہ کا رسول تمہیں پیچھے کی جانب سے آوازیں دے رہا تھا بلا رہا تھا تم تو دھوڑتے ہوئے جا رہے تھے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے اور اللہ کا نبی تمہیں پکار رہا تھا الباد اللہ ال عباد اللہ, اللہ اللہ کے بندے آؤ اللہ کے بندوں آؤ میری طرف آ جاؤ کہاں جا رہے ہو بعض لوگ میدان جنگ سے بھاگ گئے لیکن سپاہ سالار آزم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے آ میدان سے نہیں ہٹے یہاں عہد میں بھی ایسا ہوا انین میں بھی ایسا ہوا ایسا قبیلہ حوازن نے تیز حملہ کیا اور تیروں کی بارش برسادی کہ کئی صحابہ کے قدم اکھڑ گئے لیکن ہمارے آقا اس وقت بھی میدان میں جمع ہوئے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کا نعرہ لگا رہے تھے میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو یہاں پر بھی ایسے ہی آم میدان میں جمے رہے آوازیں دے کر پکار رہے تھے ارے آؤ میری طرف لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ ایک تو آپ کی شہادت کی افوا اور شور شرابہ تفری آواز پہچانی نہیں گئی تو اس وقت تو نہیں آئے لیکن پھر حضرت کابر مالک ربی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے پکارا اور بتایا کہ حضور تو الحمدللہ زندہ سلامت ہیں تو پھر سارے کے سارے جمع ہو گئے اور آپ کی استقامت اور شجاعت کو دیکھ کر انہیں اور حوصلہ ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال قیادت تھی حوصلہ دینے والی اگر کسی قوم کا قائد ہی بزدل ہو اور میدان سے سب سے پہلے بھاگنے والا وہ تو باقی کا کیا حال ہوگا جیسے ہمارے قائدین ایسے ہی ہیں سب سے پہلے خطرات سے بھاگنے والے وہ دوسروں کو کہتے ہیں تم قربانی دو لیکن خود اپنے لیے کوئی محفوظ قلعہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کر لیتے ہیں لیکن ہمارے آقا خطرات میں سب سے آگے تھے جب بھی کبھی کوئی خطرے کی صورت پیش آئی تو حضور پیچھے نہیں ہوتے تھے آگے ہوتے تھے مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگی بعد لوگ ڈر گئے سہم گئے کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا عجیب آوازیں آ رہی ہیں تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ سے گھوڑا لیا اور دڑا ہوئے اس طرف نکل گئے جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں اور اکیلے چکر لگا کر آئے اور آپ نے مدینے والوں کو تو سلی دی نہیں کوئی خطرے والی بات نہیں سب سکون کی نیند سو جاؤ تو خطرات میں سب سے آگے قربانی میں سب سے آگے اور جب انعامات کی تقسیم کا وقت آتا تھا تو سب سے پیچھے پھر آگے نہیں جب راحتوں کا وقت آتا تو پیچھے اور جب تکلیفوں کا وقت آتا تو اللہ کے نبی سب سے آگے تو فرمایا کہ یاد کرو جب تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور اللہ کا رسول تمہیں پیچھے کی جانب سے پکار رہا تھا فَأَصَابَكُمْ غَم مَن بِغَم مِّن تو تمہیں اللہ نے غم پر غم دیا توجہ سے سننے کی یہ بات فَأَصَابَكُمْ غَم مَن, بِغَم مَن اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا دو معنی کی اگر اس آیت کے ان الفاظ کے